عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے اور اللہ رب العامین کی صفات کا احادیث سیاح کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بہت ساری صفات کا تذکرہ ہوا آج اللہ رب العامین کی دو صفت ہم پڑھیں گے ایک اللہ رب غلامین کے لیے ہنسنا اور دوسری صفت اللہ رب علامین کے لیے تعجب کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کے شایہ نشان ہیں اور جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان مخلوقات سے ان صفات کی تشریح دینا یا مثال بیان کرنا یہ حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اپنی ذات کے لحاظ سے یکتا ہے اکیلا ہے اور تنہا ہے ایسے اللہ ابراہین اپنی صفات کے لحاظ سے بھی اکیلا ایکتا اور تنہا ہے جیسے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے ایسے صفات میں بھی اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور ان صفات کا اللہ جیسی صفات کا کوئی حامل نہیں ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان صفات کو ماننے سے بہت ساری چیزیں لازم آتی ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیسے اللہ کے لیے ہنسنا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے لیے ہنسنا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے منھ بھی ہے اللہ کے لیے دانت ہے یہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو اس کے لیے زبان ہے یہ ساری باتیں غلط ہیں کیونکہ ان تمام چیزوں کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیثوں میں یہ جو صلب سالین کے منحج پر نہیں ہیں جامعہ معتضلاء عشاعرہ معتردیہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا الزام لگاتے ہیں سرب سارین کے عقیدے اور محض پر چلنے والوں کو حالانکہ ہم واضح طور پر کہتے ہیں اور ہمارے سرب سارین ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ جن صفات کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے ان صفات کو ہم نہیں مانتے لہذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہنستا ہے تو اس کے لیے لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالی کے لیے ہونٹ ہے اللہ کے لیے دانت ہے یا اللّہ کلام کرتا ہے تو اس کے لیے لازم نہیں آتا کہ اللہ ارب کے لیے زبان ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے تو الزام تلاشی کرتا ہے یہ سب باتیں کہنا کفر ہیں حرام ہیں ہم اسے کفر سمجھتے ہیں اگر کوئی ان تمام باتوں کے اقرار کرتا ہے کہ اللہ ابلامین کے لیے ہونٹ ہیں اللہ کے لیے دانت ہیں اللہ کے لیے زبان ہے نعوذ باللہ اللہ منزالی. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور برتر اور بلند ہے جن صفات کا ذکر ہے ان کو ہم مانتے ہیں اللہ کی شاہ شان مانتے ہیں کیسی ہیں اللہ رب زیادہ بہتر جاننے والا ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے لیکن ہے کیفیت لیکن کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ منحج ہمیشہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ صفات کو ماننے سے وہ چیزیں جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں بیان کی گئی ہیں ان کا ماننا ضروری نہیں ہوتا ہے میں ایک مثال آپ کو دوں یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور سب اس بات کو مانتے ہیں اور حدیث کیا ہے کہ بان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خجور کی ٹہنی کو لے کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ نے اس کھجور کی ٹہنی کو چھوڑ دیا اور آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو اس خجور کی ٹہنی سے آواز آتی تھی رونے کی اور حدیث کے اندر ہے کہ جیسے دیکھی پکتی نا چاول وغیرہ تو اس سے آواز آتی ہے ایسے ہی اس سے آواز آتی تھی ہمانبی نے کھجور کی ٹہنی کو تھپ تھپائے ہاتھ سے اس کو خاموش کیا وہ خاموش ہو ہوگی اور آواز آنا بند ہو گیا یہ تو سب مانتے ہیں جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں یا صلب صارحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والوں پر الزام لگاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جب مانتے ہو کہ اللہ کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی مانتے ہو کہ اللہ کے لیے زبان ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث تو آپ بھی مانتے ہو بخاری کی حدیث ہے کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا ہے تو کیا آپ مانتے ہو کہ اس ٹہنی کے اندر زبان تھی تھی زبان سے ٹہنی میں نہیں تھی بات کرنے کے لئے ٹہنی زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے اور زبان کیا ہے کوئی مشین تھوڑی ہے یہ کہ امریکہ اور جاپان کی یا کسی اور ملک کی بنی ہوئی مشین ہے یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اللہ نے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دی دنیا کے اندر قیامت کے دن ہماری زبان پر پابندی ہوگی ہمارے ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے انلیاں بولیں گی پیٹھ بولیں, پیٹ بولیں گے پیٹ بولے گا قیامت کے دن وہ کیسے بات کریں گے اللہ تعالی جس نے دنیا میں زبان کو بولنے کی طاقت دی قیامت کے دن جسم کے دیگر اعضاء کو اللہ تعالی بولنے کی طاقت دے دے گا بولیں گے وہ اس میں کوئی تعجب کی بات ہے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. زبان جیسے بولتی ہے ایسے ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے قیامت کے دن میں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتے ہیں ہے کہ نہیں ہے گونگے ہوتے کہ نہیں ہوتے دیکھا نا آپ لوگوں نے گونگوں کو ان کے منہ میں زبان ہے کہ نہیں ہے لیکن بات نہیں کر سکتے وہ جانور کے منہ میں زبان ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے نا زبان لیکن بات نہیں کر سکتے ہو. اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو زبان کو بولنے کی طاقت ہے ہمارے جسم کے دیگر اعضا کو اللہ تعالیٰ دے دے گا تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے تو بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہماری اُنگلیوں میں زبان پھٹ کر دی جائے گی یہ زبان جو ہمارے منہ میں ہے نہیں ہے اللہ ان کو بولنے کی طاقت دے دے گا ایسے سے مسلم کی روایت ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے روت سے پہلے بھی سلام کرتے تھے پتھر صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی ساری حدیث صحیح ہے نا اس پر سب کا اتفاق ہے بخاری مسلم کی ساری حدیثوں پر اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے ان پتھروں کو جانتا ہوں جو ہمیں نبوت سے پہلے سلام کرتے تھے اب میرا سوال یہ ہے کہ کی کیا ان پتھروں کے اندر زبان تھی دانت تھے ہونٹ تھے نہیں اللہ علامن ہر چیز پر قادر ہے پتھروں سے پانی نکالنے پر حضرت علیہ السلام نے کیا کیا تھا پتھروں کو مارا تھا نا اللہ نے چشمہ وہاں سے جاری کر دیا تو اللہ ہر غلامن ہر چیز پر خادر ہے لہذا یہ کہنا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہستا ہے اللہ کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے لئے زبان بھی ہے اللہ کے لیے ہونٹ ہے اللہ کے لئے دانت ہے نعوذ اس کفر ہے کہنا ہم اس کو کفر مانتے ہیں یہ کہنا قطن جائز نہیں ہے نہ قرآن میں آیا نہ حدیث کے اندر آیا لیکن جن صفات کا تذکرہ ہے ان پر ہمارا ایمان ہے کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا یا اس کے نبی نے بیان کیا اور حدیثوں کے اندر موجود ہے لہٰذا ان چیزوں کا انسان انکار نہیں کر سکتا ہے اللہ البرہن نے اگر بیان کیا تو اللہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا معرفت رکھنے والا علم رکھنے والا اور اللہ کے بعد اللہ کے تعلق سے جاننے والے سب زیادہ انبیاء بیا کرام ہوتے ہیں عمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حدیثوں کے اندر بیان کیا اللہ کی صفات کا ذکر کیا لہذا ان صفات کو ہم مانتے ہیں کیفیت اللہ کے کی حوالے ہم کیفیت نہیں مانتے ہے کیفیت لیکن کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو یہ جو مناج ہے یہ جو بات ہے جس کو میں عام طور پر بار بار دہراتا رہتا ہوں کبھی اختصار کے ساتھ تو کبھی تفصیل کے ساتھ کبھی مثالوں کے ذریعے کبھی بغیر مثال کے تاکہ یہ صاف میسج جائے اور ہمارا اور آپ کا سب کا ذہن صاف رہے اور سننے والوں کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو الزام تراشیا کرتے ہیں صلب صالح کے عقیدے اور منحص پر چلنے والوں کے اوپر کہ لوگ تو حشویہ ہیں یہ تو اللہ رب الامن کے لیے پیٹ مانتے ہیں اللہ کے لئے پیٹھ مانتے ہیں اللہ کے لیے زبان مانتے ہیں. ان صفات کی بنیاد پر اس لیے وہ لوگ ان صفات کو نہیں مانتے انکار کرتے دیتے کہتے ہیں, نہیں اس کا معنی کچھ اور ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے یہ اس کا معنی نہیں ہے اور اگر یہ اعتراض ہمارے اوپر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اعتراض صاحبہ پر ہوتا ہے ہمارے نبی پر ہوتا ہے اگر اس بات اور انصفات کے ماننے والوں پر یہ اعتراض لازم آتا ہے یا ان کے بخول اعتراض ہوتا ہے تو یہ اعتراض سب سے پہلے اللہ کے سر پر آتا ہے صاحبہ پر آتا ہے جس نبی نے اللہ اور غلامین کے لیے ہنسنے کا تعجب کرنے کا ذکر کیا یہ کہا کہ اللہ کے لیے دو آات ہیں اللہ کے لیے چہرہ ہے اللہ کے لیے انگلیاں ہیں اللہ کے لیے دو آنکھیں ہیں یہ ساری صفات ہیں اللہ رب العالمین کی اللہ نے قرآن میں بیان کیا نبی حدیثوں کے تو بیان کیا تو اگر یہ اعتراض ہمارے اوپر ہوتا ہے یا صلب صالحین کے عقیدے صحابہ تابین طب کے عقیدے اور منہج کے ماننے والوں پر تو ہم سے پہلے اللہ کے رسول پر اعتراض ہوتا ہے جس رسول نے نبی کی اللہ کی صفات بیان کی صحابہ پر اعتراض ہوتا ہے صحابہ نے عقیدہ رکھا ایمان رکھا کہ اللہ برہمین کے لیے ساری صفات ہیں تو سب سے پہلے تو ان پر اعتراض ہوتا ہے ہمارے اوپر بعد میں اعتراض ہوتا ہے کیونکہ ہم بعد میں آئے ہیں پہلے کون تھے انبیاء تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کے ماننے والے صاحب کرام تابعین تب تابعین, تابعین. ہے کہ نہیں ہے لہٰذا اس طرح کے اعتراض کرنا باطل ہے یہ لغو ہے بے بنیاد ہے جن صفات کا ذکر نہیں ہے ان کے بارے میں بیان کرنا ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ سارا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں ان کا کہنا یہ لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کہتے ہیں لوگ تاکہ لوگ نفرت کریں جن سے کہ دیکھو اللہ کے بارے میں یہ سی باتیں کہتے ہیں کتنی بڑی, بڑی بڑی بات اللہ کے بارے میں کہتے ہیں حالانکہ سب بے بنیاد الزام اللہ تعالی قیامت کے دن ایسے لوگوں سے نپٹے گا جو سرف سالین کے عقیدے اور منہج پر اعتراض کرتے ہیں ان کے راستے پر چلنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں جبکہ انہی کے راستے کے اپنانے میں انسان کے لیے نجات ہے ان کے راستے کو چھوڑ دینے میں انسان کے لیے ہلاکت اور گمراہی ہے تو آج ہم دو صفت پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے ذمن میں اور بھی کچھ صفتیں آئیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کون دو صفت ریاں مصنف نے بیان کیا ہے ایک اللہ اب الامین کے لیے حسنا کہ اللہ ابلامن تحق کرتا ہنستا اور دوسرے اللہ ابامن تعجب کرتا ہے اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے جحق کے تعلق سے جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلماتے ہیں ابو حیا تعالیٰ عنص حدیث کراوی ہیں یا حق اللہ رجین کہ اللہ عبامین دو آدمیوں کو دیکھ کر کے ہنستا ہے دو آدمیوں کی طرف دیکھ کر کے ہنستا ہے یقلحدم الآخر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے کہ اللہ خل الجنح اور دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں قاتل بھی مقتول بھی قتل کرنے والا بھی جنت میں جاتا ہے اور جسے قتل کیا گیا وہ بھی جنت کے اندر جاتا ہے تو اللہ تعجب کرتے ہستا ہے دیکھ کر کے اس بات سے کہ قاتل بھی جنت کے اندر اور جسے قتل کیا گیا وہ بھی جنت کے اندر ساوک کرام نے پوچھا کیسے تو آپ نے فرمایا اس کو بتایا کہ جو مقتول ہے اس کو کافر نے قتل کیا شہید ہو گیا جنت کے چلا گیا جس نے قتل کیا تھا اس کو بعد میں اسلام کی توفیق ملی اس کو توفیق ملی اسلام کی مسلمان ہو گیا تو اللہ اربامن دونوں کو جنت میں داخل کر دیتا بات واضح ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ دے کر کے تعجب کرتا یہ دھاک اللہ آپ لوگ سعودی عرب میں ہیں یہ دھاکو معنے کیا ہوتا ہے ہنسنا ہوتا ہے دھاک مانے ہنسنا اس نے تو ربی آگی کی نہیں آئی ہم لوگوں کو ہاں نہیں آئے نا آپ لوگ عربی بولتے ہی نہیں ہیں تو کیا کہاں سے آئے گی آپ لوگوں کے جو ساتھ میں رہتے ہیں عربی لوگ سعودی لوگ ان سے عربی بولی سیکھی عربی زبان بہت پیاری اور میٹھی زبان ہے عربی زبان آپ عربی زبان آئے گی تو انشاءاللہ جو گمراہیاں ہیں گمراہیاں کم ہوں گی کیونکہ قرآن و حدیث دین اور شریعت عربی زبان میں ہے دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے گیا ہے اور جب ترجمہ کرنے والا جیسا ہوگا ویسا وہ ترجمہ کرے گا ہے کہ نہیں اب اگر بدع... بدعقیدہ انسان ہے تو اس عدیذ کا ترجمہ کیا کر دے گا ہنسنے کا ترجمہ نہیں کرے گا کچھ اور اس کا معنی بیان کر دے گا اب آپ کو کیا پتہ چلا کہ کتنی ڈنڈی مار دی اس نے ترجمہ کیا کرنا چاہے تو کیا اس نے ترجمہ کر دیا ہے پتہ چلے گا لیکن جب عربی زبان آئے گی آپ کو تو, تو سمجھ جائے گا نا کہ دیکھیے ہاں اس نے غلط کیا ترجمہ اللہ کے سنئے دھاکوں کا ہنسنا اور وہ ہنسنے کے بجائے کچھ اور کہہ رہا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ اس راضی ہوتا ہے اللہ اس خوش ہوتا ہے بے اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے اللہ تو خوش ہوتا ہی ہے خوش ہونے کا بھی کی صفت اس سے پہلے بیان کی گئی اللہ راضی ہوتا ہے اس کا کون منکر ہے وہ بھی صفات اللہ ابرامن کی کہ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ معاف فرماتا ہے وہ تو مانتے ہیں ہم لیکن اس صفت کا انکار کرنے کے لیے اس کا غلط ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی معاف کر دیتے اللہ خوش ہوتا اللہ راضی ہوتا ہے بھائی یہ دھاکو کا معنی راضی ہونا نہیں ہوتا ہے یہ دھاکوں کا معنی معاف کرنا نہیں ہوتا ہے یہ دہقوں کا معنی ہنسنا ہوتا ہے دھاک سے ہنسنا یہ اس کا معنی ہوتا ہے تو اس لیے عربی اگر آپ کو آئے گی تو پھر آپ کو انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کی بد کلامی کرے گا یا غلط ترجمہ کرے گا تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی غلط ترجمہ کر رہا حدیث کے الفاظ ایسے نہیں ہیں حدیث کے الفاظ یہ ہی ہیں اور ترجمہ غلط کر رہا ہے اسی لیے عربی زبان کو اس کے اصلی سورس سے حاصل کریں گے یا دین کو شریعت کو عربی زبان سے تو آپ کو زیادہ صحیح علم ملے گا زیادہ صحیح علم ملے گا تو یہاں پر اللہ رب العامین کے لیے صفت ہنسنا یہ ثابت ہوتا ہے یہ حق اللہ اللہ رجالین دو آدمیوں کو دے کر کے قاتل اور مختول دونوں جنت کے اندر حالانکہ قاتل کے اللہ رب العامین نے کیا سزا رکھی جہنم کے اندر جائے گا ہے کہ نہیں ہے قاتل کے لیے جہنم ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے کیونکہ وہ اسلام لے آتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل کرتا ہے تو اللہ رب اس چیز کو دیکھ کر کے ہنستا ہے لہٰذا اسے معلوم ہوا کہ اللہ کی صفت ہنسنا لیکن لئی سکم اسل وہ حوث سمیع البشیر اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا دیکھنے والا بھی ہے سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے اللہ نے نفی کیا پہلے لئی سکم اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی ذات نہیں ہے اور پھر اللہ تعال کیا ہے وہ محبت سمی البیر اللہ سننے والا اور دیکھنے والا پہلے نفی کیا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو صفات ہیں یہاں دو صفات کا اللہ نے ذکر کیا سننا اور دیکھنا یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے تو اس سننے اور دیکھنے میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اور ایسے اور جو دیگر صفات ہیں اللہ حرب کی ان تمام صفات میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے نہیں سا کمسلش ہے تو یاد یاد رکھیے اللہ عیسہ کمی صلی شعی و کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا تو سننے میں دیکھنے میں اللہ کے ہنسنے میں اللہ کے خوش ہونے میں اور اس طریقے سے اور جو دیگر صفات آگے آئیں گی ان تمام چیزوں میں ان تمام صفات میں اللہ اربامن جیسا کوئی نہیں ہے اگرچہ مخلوقات کے اندر بھی صفتیں پائی جاتی ہیں پائی جاتے کہ نہیں پائی جاتے ہیں ج ہم بھی ہستے ہیں ایک نہیں ہے لیکن ظاہر بات اخبار آسنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے جیسا ہے نوز بلّہ نہیں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ گمراہی ہے سراسر گمراہی ہے اللہ کے لئے کوئی مثال نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی مشابت نہیں دی جائے گی نوز بلّہ یہ حرام ایسا کرنا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے صفت ہے اللہ کے شاعن شان اللہ کی قدر و منزلت اس کی عظمت اور اس کی بلندی اور اس کی لفات کے شاعن شان یہ تمام صفات ہیں تو یہ صفت نام میں صرف اشتراک ہے کیفیت میں اشتراک نہیں ہے یہ میں سمجھ نا صرف نام میں کہ اور صفت کے اعتبار سے کہ اللہ بھی ہستا ہے ایک انسان بھی ہستا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے حتیٰ کہ انسان کے آپس میں ہنسنے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کوئی ہستا ہے اس کے دانت باہر آ جاتے ہیں کوئی کہے لگا کر کے ہستا ہے کوئی کسی طریقے سے ہستا ہے کوئی صرف مسکراتا ہے کسی کی داند نظر نہیں آتے کوئی ہستا ہی نہیں سمجھ لیجئے ہمیشہ اس کا چہرہ آپ دیکھیں کہ غصے میں رہتا ہے ہمیشہ غصے میں رہتا ہے کہ بھی ہستا ہی نہیں مسکراتا ہی نہیں ہے ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے تو جب بندوں میں مخلوقات میں انسانوں میں فرق ہے تو اللہ رب العامن کے لیے فرق نہیں ہوگا ہوگا نا فرق بھائی تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی شایان کے مطابق یہ کیفیت ہے کیسی ہے اللہ رب العمین بہتر جاننے والا لیکن یہ اللہ کی صفت ہے کیونکہ یہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے نبی جھوٹا ہو سکتا ہے نمب اللہ نہیں آپ نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث ہے اب اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو گئے کہ اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں آپ اب اللہ کے رسول کو سادق نہیں مانتے سچا نہیں مانتے جب اس کا معنی اگر کچھ اور کرتے ہیں آپ غلط معنی کر دیتے ہیں یہ دھاکوں کا معنی کچھ اور بیان کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ سب کہنا غلط ہے اللہ کے لیے صفت ہے لیکن اللہ اللہن کے شاعن شان ہے کیسی ہے اللہ رب الامن زیادہ بہتر جاننے والا ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں کیفیت کا علم اللہ کے والے جب بندوں میں مخلوقات میں انسانوں میں خود کیفیت کے اندر فرق ہے تو اللہ کے لیے بدرجہ اولا فرق ہے لیکن وہ کیفیت کیسی ہے اللہ بہتر جاننے والا لیکن ہے کیفیت لیکن ہمیں کیفیت کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ ہنستا ٹھیک ہے جی اور جو اس کا ترجمہ حسنے کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کی خوشبودی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مراد ہے اللہ کا راضی ہونا مراد ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی غلط ہے اس کو ظاہر سے پھیرنا عربی زبان میں راضی ہونے کے لیے تہک لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے لہذا جب اس کی معنی میں استعمال نہیں ہوتا اس کا یہ معنی بیان کرنا غلط ہے اس کی غلط تعویل رہی ہے صحیح تعویل نہیں کر رہے ہیں آپ غلط معنی بیان کر رہے ہیں جو اس کا جو مانا سلب سالین نے سمجھا وہ یہی کہ اللہ تعالی ہستا ہے لیکن کیفیت اللہ ابراہین کے حوالے اللہ اب براہمین کے لیے ایک صفت ارادہ کرنا ہے نا ارادہ اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے بردا بھی ارادہ کرتا ہے تو ہمارے ارادے اللہ اب کے ارادے میں کیا مماثلت ہے کیا دونوں کی کیفیت ایک ہی ہے نہیں ہے بلکہ ارادہ تو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے بلکہ اللہ ارب نے سورہ کہف کے اندر جو دیوار ہستے حضرت اسلام نے شیدی کی تھی اس کے بارے میں ارادہ کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ ارب اللہ کیا فرماتا ہے کہ فوجہ فیحا جدارہ یریید عینقدہ ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام نے ایک دیوار انہیں ملی اور وہ دیوار یورید عینقدہ وہ گرا چاہ رہی تھی یریید معنی ارادہ کرنا اللہ نے دیوار کے بارے میں استعمال کیا ہے تو کیا دیوار کا ارادہ اور ہمارا یہ ارادہ کیا ایک جیسا ہے انسان اور مخلوقات دیگر مخلوقات جانوروں کا ارادہ کرنا جانور بھی ارادہ کرتے لیکن ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے جب دیوار ارادہ کرتی ہے جیسا اللہ رب العالمین نے ارادہ کر استعمال کیا تو پھر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمارے لیے بھی ہنسنا اللہ کے لیے بھی ہنسنا ہے تو اگر یہ مانیں گے تو اللہ کے لیے ساری چیزیں لازم آئیں گی یہ سب کہنا غلط ہے باطل چیزیں ہیں جس طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے صحابہ نے سمجھا سلف ضالح نے سمجھا تعابین طب تعبین نے ام کرام نے چاروں اماموں نے یہ تمام صفات چار اماموں نے اللہ کے لیے رکھی ہیں اور ان صفات کی انہوں نے غلط تعویل نہیں کی بعد میں ان کے ماننے والوں نے سب غلط کیا اور اپنے اماموں کے عقیدے منہج کو چھوڑ کر کے اور دیگر عقیدے اور منہج کو لے لیا انہوں نے امام ابو عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں امام مالک ہوں امام شافعی ہوں امام محمد رحم چارے امام بہت مشہور ہیں نا ان چاروں اماموں کا پورا ہی عقیدہ تھا تمام صفات کے تعلق سے لیکن ان کے ماننے والے امام احمد بن ابل کو چھوڑ کر کے باقی امام مالک امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور رحمۃ اللہ علیہ مجمعین بڑے امام تھے علم کے اور تقوہ اور دینداری کے پہاڑ تھے یہ ام کرام امت پر انسانیت پر ان کے بڑے احسانات ہیں ان ام کرام کے ان ام کرام کا سب کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام صفات اللہ کے شاہ نشان ہیں اور ہم تمام صفات کو مانتے ہیں لیکن انہیں کے ماننے والے آج ان کی اس عقیدے کو نہیں مانتے اور ان کے انہوں نے اپنا ایک الگ عقیدہ بنا لیا اللہ کے لیے کوئی صفات کا ماننا کوئی صفات کا انکار کر دینا کوئی صفات کے تعویر کرنا اس کا غلط معنی بیان کرنا اور جبکہ اپنے آپ کے نسبت انہیں کی طرف کرتے ہیں حالانکہ اماموں کا یہ عقیدہ اور مناج نہیں تھا تمام امام ام کرام صلی صحیح صحابہ کے عقیدہ اور مناج پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے فروع میں ان کو لے لیا فرو میں نماز کیسے پڑھنا ہے روزہ کیسے رکھیں گے زکوٰۃ کیسے دیں گے تین طلاق دیں گے تین مانی جائے گی ایک مانی جائے گی نکاح میں کیا کرنا ہے ان مسائل میں ٹھیک ہے اطلاق کیسے آپ دیں گے حج کیسے کریں گمراہ کیسے کریں گے ان چیزوں میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں لیکن عقیدے میں نہیں مانتے سوائے امام بن بنحم الرحمۃ اللہ علیہ کے مترعین امام محمد بنحم الرحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنے نسبت کرنے والے امام احمد بن حنبل ہی کے عقیدے پر ہیں ان کے ہاں یہ صفات کی تعویل نہیں غلط صفات اور اللہ کے اسما کا انکار نہیں ان کے ہاں باقی جو تین امام کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرنے والے ہیں ان تینوں عمل کے متبعین اور پیروکار حقیقت میں ان کا صرف نام استعمال کرتے ہیں اور اپنے ان کی طرف نسبت کرتے ہیں لیکن جو دین کا بنیادی مسئلہ عقیدہ عقیدے میں اپنے اماموں کو نہیں مانتے ہم لوگ اور یہ بات میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ جی کہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم فرو میں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں لیکن عقیدے میں ابو حسن اشری اور ابو منصور محترودی ان کو مانتے ہیں یہ ہمارے پاس آفتاب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آفتاب صاحب نے مجھے لا کر کے کتاب دی تھی کون سی کتاب ہے جی المحنت المفند ایک کتاب ہے اور اس کا نام عقائد علماء اہل سنت دو بند ٹھیک ہے اس کتاب میرے پاس موجود ہے اوپر اس کتاب کے اندر باقاعدہ خلیل احمد سہان پوری رحمتہ اللہ علیہ وہ بھی بڑے امام عالم گزرے ہیں انہوں نے باقاعدہ بیان کی پہلے یا دوسرے پیج پر کہ فرو میں امام ونیفا کو مانتے ہیں عقیدے میں ابو الحسن عشری ابو منصور ماترودی کو مانتے امام ونیفا کو نہیں مانتے اور کیا سلسلے ہیں چار صوفیوں کے چشتی سیروردی نقش بندی اور قادری کہ امام منیفر رحمۃ اللہ علیہ چاروں سلسلوں کو مانتے تھے ان کے بعد یہ چاروں سلسلے آئے ہیں امام منیفر رحمۃ کے بعد نقش بندی سیروردی قادری امام منیفر رحمۃ کے بعد ایک سو عجلی میں ہوئی ہے سب سے پرانے امام ہوئی ہے چاروں اماموں میں سے امام منیفر رحمۃ یہ جو ہے نقش بندی چشتی سیروردی قادری یہ سب صوفیوں کے سلسلے ہیں جو کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ آج ان لوگوں کا عقیدہ یہی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ صوفیوں کا عقیدہ یہی ہے امام منیفا کا عقیدہ یعنی تو رحمۃ اللہ علیہ تو امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے میں نہیں مانتے لوگ شروع میں نماز کیسے پڑھنا ہے زکوٰۃ کیسے دیں گے کتنے میں دیں گے کن کو دیں گے روزہ کیسے رکھیں گے طلاق نکاح اور جو دیگر مسائل ہیں ان مسائل کے اندر بس عقیدے میں ان کو نہیں مانتے باقاعدہ انہوں نے سرحد کے ساتھ رکھے اس لیے ان کا عقیدہ امام منیفا کے عقیدے موافق نہیں ہے تو کیا امام منیفا عبداللہ کا عقیدہ غلط تھا نہیں ان کا عقیدہ صحیح تھا ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے یہ ان لوگوں کے عقیدے کو مانتے جنہوں نے اللہ کی صفات کی تعویل کی اس کا غلط معنی بیان کیا ساتھ صفت مانتے باقی صفات کا انکار کر دیتے ہیں یا اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں یہاں بھی جیسے اللہ کے لیے ہنسنا تو ہنسنا نہیں مانیں گے کہیں گے کہ یہاں پر ہنسنے سمراج یہ ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے اللہ راضی ہوتا اللہ خوش ہوتا ہے تو یہ غلط بیان ہوا نا تو غلط معنی بیان کریں گے حسنا اللہ کے لیے نہیں مانتے وہ لوگ تو یہ کہنا غلط ہے میرے بھائی ٹھیک ہے امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں یہ عرب لوگ سعودی عرب کے اندر خاص طور پر یا کویت وغیرہ کے اندر یہ لوگ جو ہے امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے ہی پر قائم ہیں وہ لوگ ان تمام صفات کو مانتے ہیں جو قرآن وزیز کے اندر جی کسی کی نہ غلط تعویل کرتے نہ کسی کا انکار کرتے اور ان کے سعودی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں مدرسوں میں اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے ہم نے یہی پڑھا یہاں پر اور جو بھی پڑھتے ہیں سب کو اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے جو سلف سالین کا عقیدہ بنا جائے تو انہوں نے اپنے امام کے عقیدے کو نہیں چھوڑا اور ان کے امام کا عقیدہ نہیں ہے وہ وہ تو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کا عقیدہ نبی کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ وہ تو اس لیے یہ لوگ جو صفات کی تعویل کرتے ہیں غلط وہ حقیقی میں وہ اپنے اماموں کو ماننے والے حقیقی معنوں میں نہیں وہ لوگ کیونکہ عقیدہ تو بنیاد ہے نا عقیدہ تو اصل اور اساس ہے اسی میں آپ صلب سالین کے روش آپ نے چھوڑ ہے اور دیگر جو اہل باطل ہے اہل بدعت ہیں ان کے راستے کو آپ نے اپنا لیا ہے آپ کس مو سے کہتے ہیں امام کو مانتے ہیں بھائی جو بنیاد ہے اسلام کی عقیدہ اساس ہے اسی میں آپ نہ مانو ان کو اور جو نماز پڑھنے کی کیفیت کیسی ہے رفادین کرنا کہ نہیں کرنا ہے آمین زور سے بولنا کہ نہیں بولنا ہے ان میں آپ کہہ رہے امام بنیفہ کو مان رہے ہو وہ بھی حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو صحیح حدیثیں ہیں اور جو عقیدہ ہے اس کو بھی آپ نے نہیں مانا تو اصل میں آپ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کہاں ہوئے؟ کیونکہ اصل تو عقیدہ ہے ایک آدمی اگر رفادین نہیں کرے گا تو بھی جنت میں جا سکتا ہے اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو آمین کہنا رفا نہیں کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے بہت پیاری سنت ہمارے ابین ہمیشہ کیا لیکن ایک آدمی کا عقیدہ صحیح اس کا منع صحیح ہے اور مان لیجیے وہ آمین نہیں کہتا ہے یا رفا دن اس نے نہیں کیا تو جنت کے اندر جائے گا ہے کہ نہیں ہے لیکن آپ کا جب عقیدہ ہی نہیں صحیح ہے آپ عقیدہ ہی میں آپ کیا خلل اور گبراہی ہے تو پھر تو میرے بھائی عقیدہ بنیادی چیز ہے یہ احساس اور بنیاد ہے عقیدہ. سب سے زیادہ اس پر انسان کو زور دینا چاہیے کاش الٹا ہوتا کہ ماں منیفا کے عقیدے پر ہوتے تو آج ان کے یہاں ساری گمراہیاں ہیں وہ ساری گمراہیاں نہیں پائی جاتی ان کے یہاں کہ اللہ ہر جگہ ہے صوفیت عشریت ماترودیت اور اس طریقے سے یہ جو سلسلے ہیں چاروں اور دیگر ساری چیزیں ساری چیزیں ختم ہو جاتی لیکن انہوں نے الٹا کر دیا عقیدے ماں منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو معتبر ہی نہیں سمجھا نہ عزب اللہ منظالی جب کہ وہ معتبر ہے ماں منیفا رحمۃ اللہ علیہ وہ فروق کے تو معتبر ہو سکتے ہیں عقیدے بھی کیوں نہیں ہو سکتے اس لیے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ الگ بنا لیا اس لیے ان کو معتبر نہیں مانا تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے میرے کہ اللہ ارب العامن کے لیے صفت حسنہ کیسے ہے اللہ کے شاہ نشان ہے اور اس کی کیفیت بیان کرنا ہے حرام نہ جائے دوسری صفت جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے اللہ رب الامن کے تعجب کرنا حدیث آتی ہے حسن درجے کی حدیث ہے کہ اجب ربنا من عباده ہمارا رب من قنوت عبادی کہ رب اپنے بندوں کی مایوسی سے تعجب کرتا ہے یعنی بندے جب مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے تعجب کرتا ہے وہ قربغیر ہی حالانکہ ان کی جو حالت کی تبدیلی قریب ہے حالت کی تبدیلی قریب ہے ان کی یعنی جس حالت میں ہے وہ حالت بدلنے والی ہے جیسے انسان پریشانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرنے والا قریب جلد ہی اس پریشانی کو دور کرنے والا ہے لیکن بندے کے علم نہیں ہے یا, یا ایک بندہ فقیر ہے مان لیجیے محتاج ہے لیکن وہ اپنے اللہ کی زاہ سے مایوس ہو چکا ہے ہم تو فقیر ہیں فقیر رہیں گے یہ انسان بیمار ہے بیمار ہے انسان اللہ کی زیادہ سے مایوس ہو چکا ہے حالانکہ اس کی شفا قریب ہے اس کی حالت بدلنے والی ہے فقر و فاقہ سے مالداری کی طرف آنے والا ہے بیماری سے شفا یابی کی طرف آنے والا ہے اولاد نہیں ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ اسے اولاد دینے والا ہے رسوائی ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بلندی دینے والا ہے اس کی حالت بدلنے والی ہے قریب ہے لیکن بندہ مایوس ہو چکا ہے اس لیے مایوسی بر... کفر کف رہیے اللہ کی ذات سے مایوس نہ کف ہے جو گمراہ لوگ اللہ کی ذات سے مایوس ہوتے ہیں کبھی انسان کو مایوس ہو نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ انسان اللہ عمر کے بارے میں حسن ضرور رکھے کہ میں جس بھی حالت میں ہوں اللہ تعالیٰ کر لاک شکر اللہ تعالیٰ اس حالت کو دور کرنے والے یقین ہو انسان کو انسان دعا کرے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا جب آپ کو یقین ہی نہیں رہے گا تو پھر کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا آپ خود یقین ہے اپنی دعا پر آپ بیمار ہیں آپ کہیں کہ میں بیماری رہوں گا اللہ کے بارے میں آپ سوئی زن کا شکار ہوں بدگمانی کا شکار ہوں نہیں حسن ذر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو ضرور دور کرے گا لامہ دور کرے گا کیونکہ ان تمام چیزوں کے لیے دباؤ نہیں ہے بیماریاں آتی ختم ہو جاتی ہیں فقر و فاکہ ختم ہو جاتا ہے انسان کی حالت بدل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے انسان ہمیشہ اللہ رب العبنی کی ذات سے خوش نظر رکھے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالی ہماری ہاتھ بدلنے والا ان نہ معلوم عصری یسرا وہ ان نہ تنگی کے بعد آسانی ہے آنے والی آسانی رات آ گئی ہے سورج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا نکلے گا سورج نکلنے والا صورت لیکن انسان مایوس ہو جائے تو انسان اگر پریشانی میں ہے مصیبت میں ہے تو اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر جتنا ہوگا جتنا آپ کا اعتماد اور بھروسہ ہوگا اسی قدر و پریشانی آپ کی جلدی دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے متقیوں کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ دوسرے ضم رکھتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ربلانے اللہ ان کی مدد کرنے ہے اس سے کبھی انسان مایوس نہ ہو کبھی بھی مایوس نہ ہو ہمیشہ اللہ رب ابراہمن کے بارے میں زم رکھے اور یقین کامل رکھے کہ اللہ رب ابراہین ضرور ہماری پریشانی کو دور کرنے والا ہے اور انسان دعا بھی کرے اسباب بھی اختیار کرے یہ انسان اگر کرتا تو اللہ رب ابراہین اس کی حالت کو بدل دیتا ہے تو اللہ کے سرو فرماتے کہ ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی سے جبکہ ان کی حالت بدلنے والی قریب ہے کہ ان کی حالت بدل جائے پریشانی سے جو ہے اچھائی والی صورت میں آ جائیں تنگی ہے تو خوشحالی میں آ جائیں بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دینے والا ہے حالت بدلنے والی ہے لیکن چونکہ بندہ ایک تو جلد باز ہے اور دوسرے نمبر بندے کو اس کا علم نہیں ہے تیسری بات ایک انسان اللہ کے زع سے مایوس ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے چھوٹی سی مصیبتات انسان پریشان ہو گیا اس کے پاس ہزاروں نعمتیں موجود ہیں ان تمام نعمتوں کو درکنار اس کی طرف توجہ نہیں جائے گی اس کی، تھوڑی سی پریشانی انسان پریشان رونا چیخنا چلانا شروع کر دیتا اس کے چہرے سے آپ پتہ لگے لگا لے کے انسان مایوس ہو چکا آنا کہ نہیں ہونا چاہیے اللہ ابامین بہت مہربان ہے اللہ الرحم دل ہے جو دعا کرتا ہے اور یقین کے ساتھ کرتا ہے اللّہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اس کی حالت کو بدلتا ہے پریشانیاں ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے ہر تنگی کے بعد تنگی ایک لیکن آسانی اللہ دو ذکر کیا. ایک پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو آسانیاں پیدا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ لیکن مردے کا ایمان ہونا چاہیے اللہ کے ذات پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے جتنا زیادہ انسان اللہ پر توکل کرنے والا یہ اعتماد اور بھروسہ کرنے والا ہوگا ان پریشانیوں کی اس کی زندگی میں کوئی وقت قیمت نہیں ہوگی کچھ نہیں سمجھے گا کہ ہوا کا جھوکا ختم ہو جائے گا ہوا کا جھونکا ہمیشہ نہیں رہتا آتا ہوا کا جھونکا چلا جاتا ہے تو اس طریقے سے ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم کر دینے والا جی تو اللہ کی سر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا اگر تعجب کرتا ہے اپنے بندوں کی مایوسی سے حالانکہ ان کی حالت بدلنے والی بہت قریب ہے ان کی حالت بدلنے, بدلنے میں یم دروک عظلین اپنی تین اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے تم پریشانی میں ہو اور مایوس ہو چکے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اسے دیکھے دیکھنے کی مصیبت ثابت ہوئی اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اللہ کے لیے دو آنکھیں ہیں نا آ? اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں ہیں معلوم کی نہیں معلوم لوگوں کو ہمیں معلوم ہے نا قرآن ملان نے بیان کیا ہمارے نبی نے بیان کیا ہے اللہ کی دو آنکھیں لیکن کیسے ہیں کیفیت ہمیں نہیں معلوم اللہ کے شاہ نے شان ہے کہ نہیں ہے چوٹی کے پاس بھی آنکھیں کنہیں ہیں کتنی آنکھیں چوٹی کے پاس ہاں دو ہے ایک ہے کتنی ہے مجھے نہیں معلوم کتنی ہے ہو سکتا ہے تو زیادہ ہو دو ایک ہو اللہ عالم لیکن ان کے پاس بھی آنکھ ہے نا چوٹی کے پاس بھی آنکھ ہے لیکن ہماری آنکھ اور اس کی آنکھ کیفیتیں جیسی ہے ہماری آنکھ میں کتنی چوٹی آ جائے گی کئی چوٹیاں بیٹھ جائیں گی ہماری آنکھ میں اور جس کی بڑی آنکھ ہے اس کے اور زیادہ بیٹھ جائیں گی ہاتھی کی بھی آنکھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو ہماری آنکھ اور ہاتھی کے آنکھ برابر ہے جی فرق ہے کہ نہیں فرق ہے ہاں؟ یہ سب بنیادی باتیں وہ اپنے آنکھ کو بہت عقلمند کہتے تھے کون جنہوں نے اللہ کی شفات کا انکار کر دیا متصلا بہت عقلمند مانتے تھے ہم لوگوں کو کہتے بےوقوب لوگ ہے صلب سلم سارن کے عقید المناظ پر چلنے والوں کو بےوقوب کہتے تھے کہتے تھے بےوقوب لوگ ہے اللہ کے لیے آنکھ مانتے ہیں اللہ کے لیے جو ہے چہرہ مانتے ہیں تو بےعقوبل ہو گئی ہے اسی لیے لازم آتا ہے اسی لیے ہے اپنے آپ کو بہت عقلمند سمجھتے تھے حالانکہ بنیادی بات ہے یہ بنیادی بات ہے عقلمند ہے。ہے،, ہے جو کتاب و سنت پر عمل پیرا وہ اصل عقلمند ہے اصل آخر وہ ہے وہ نہیں ہے جو کتاب و سنت کا انکار کر دے کہے کہ ہم نہیں مانتے اس کو وہ عقل نہیں وہ جیالت ہے وہ وہ ہر بھی عناد ہے سرکشی ہے وہ وہ اصلاح المندی اصلاح المندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر بیان کیا اس کے نبی ندیزوں کے اندر اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا یہ اسلح المندی تو کہتے ہیں سب جائل لوگ ہیں بقوب لوگ ہیں لوگ بھئی ہاتھی کے پاس بھی اونٹ کیا نام ہے آنکھ ہے چوٹی کے پاس بھی آنکھ ہے ہمارے پاس بھی آنکھ ہے انسان کی آنکھوں میں بھی فرق ہوتا ہے کسی کی آنکھ چھوٹی ہوتی کسی کی آنکھ بڑی ہوتی ہے کسی کے آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا وہ ہو. ہوتا کہ نہیں دوبارہ میں بات نہیں کر سکتا نابینا ہوتا تھا نہیں ہوتا نابینا نہ. اندے ہوتے ہیں نا آنکھ لے کے روشنی نہیں آدر نہیں دیکھ سکتے وہ اللہ دیکھنے کی طاقت چین کان ہے ان کے پاس لیکن سن نہیں سکتے ایسا نا گوم بہرے, بہرے ہوتے ہیں کہ نہیں بہرے کا رہتا رہتا ہے باہر سے دکھتا ہے کان. کان. لیکن سننے کی طاقت کے پاس نہیں آنکھ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے آنکھ سے کان سے سن نہیں سکتے زبان ہے بات نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی تو جب یہ بندوں میں فرق ہے انسانوں میں فرق ہے کیفیات کے اندر تو اللہ رب العامن کا فرق دور بات ظاہر بات ہوگا تو اتنی بنیادی بات ان کو نہیں سمجھ آتی جو میں آپ کو بہت عقلمند اور بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے تھے یہ بنیادی بات نہیں ان کو سمجھ آتی تھی تو اللہ فرماتا ہے اللہ کے سر فرماتے ہیں کہ انظر اللہ اور براہمین تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس حالت میں کہ تم سختی میں ہو پریشانے میں ہو اور مایوس ہو چکے ہو یا مایوسی کا شکار ہو گئے ہو کہ اب تو کیا ہوگا اب تو ڈوب جائیں گے پریشانی ہمارے لیے ہے مصیبت ہے کیا ہوگا ہمارے لیے کیا انسان کیا کیا سوچنے لگتا ہے یا فید الدح کو تو اللہ تعالیٰ اس حالت کو دیکھ کر کیا ہنستا ہے یہاں بھی دیکھیے ہنسنا ثابت ہوا اس سے پہلے حدیث میں پہ بھی اللہ کے لیے ہنسنے کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے وہ یہ الم ان نفر ضم قریب اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ تمہارا تمہاری جو خوشحالی ہے وہ قریب ہے خوشحالی تمہاری قریب ہے سختی ختم ہونے والی ہے اور وہ تمہارے لیے آسانی آنے والی ہے اللہ کو علم ہے انسان کے پاس علم نہیں ہے انسان نہیں جانتا کہ پریشانی کب تک رہے گی لیکن انسان یہ یقین رکھے کہ پریشانی ضرور ختم ہوگی پریشانی ہمیشہ نہیں رہے گی اور جو آپ ارادہ کرتے اگر آپ ارادہ نہیں اللہ تعالیٰ اس ارادے کو ضرور پورا کرنے والا یقین رکھیے کامل یقین رکھیے اللہ تعالیٰ ضرور کر کے دے گا آپ کو یہ اپنی زندگی کے اندر آزمائی اس بات کو آپ اور انسان آزماتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی جو خوشحالی قریب ہے پریشانی دور ہونے والی ختم ہونے والی ہے لیکن پھر بھی مایوس ہو رہا ہوتا انسان اور اس طریقے سے اے وہ اے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کا اور سویزن کا شکار ہو جاتا ہے کیا میری پریشانی دور نہیں ہوگی میری حالت دور نہیں ہوگی اور پھر کیا کرتا ہے کبھی کبھی انسان غلط راستے کو پڑھانے لگتا ہے غلط چیزوں کو پڑھانے لگتا ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے اب انسان کیا کرتا ہے معلوم ہے کسی پیر کے پاس جائے گا کسی مزار پر جائے گا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے دو سال چار سال ہو گیا شادی ہوئے عورتیں تو اور زیادہ ہوتا ہم پرست ہوتی ہیں ہے کہ نہیں سہیلیوں کے پاس جاتی بھی فلاں عورت ہے اس کے پاس اولاد نہیں تھی وہ گئی تھی کچوشا فلانے جگہ اور فلاں شہر یا فلاں دربار فلاں مزار پر فلاں پیر اور فلاں فقیر اور صوفی کے پاس اور جو ہے اس کو اولاد ملے گی تم بھی جاؤ ایسا کر لو تم بھی جا کر ایسا کر لو اب وہ آتا ہے شوہر سے کہتا ہے کہتی ہے عورتوں اب شوہر بے ایمان کی کمی اللہ پر توکل کی کمی اعتماد اور بھروسے کی کمی یقین اس کے پاس نہیں ہے اللہ کے فیصلے پر حاضی نہیں ہے وہ بھی اپنی بیوی کی بات مان لیتا ہے اور اس کو اولاد مل جاتی ہے اولاد مل جاتی ہے, مل جاتی ہے اس کو اب اس کا اور یقین ہو جاتا ہے کش پر درگاہوں پر بازاروں پر دیکھو وہاں گئے ہم کو یہ مل گیا ابھی تک ہمارے پاس اولاد نہیں تھی حالانکہ قریب تھا اس کو ملنے والا تھا اولاد اس کو ملنے والی تھی لیکن اسے صبر نہیں کیا اور جلد بازی کی اس نے اور جا کر کے غلط راستہ اس نے اپنا لیا اولاد کون دیتا جی کوئی پیر دیتا ہے جتنے پیر ہیں سب لا گزرے ہیں کسی پاس اولاد نہیں تھی سب بغیر ان کے پاس اولاد نہیں تھی اللہ ماشاء دوسروں کو اولاد دیتے ہیں اور خود اللہ اولاد تھے ہے کہ نہیں جی ہاں دوسروں کو جو ہے مال دیتے ہیں مالداری دیتے ہیں اور پہلے لیتے ہیں تب دیتے ہیں جب تک چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے جب تک کچھ نہیں کریں گے آپ کے لیے ہے کہ نہیں پہلے لیں گے وہ پھر آپ کو دیں گے جی جی تو فقیر وہ ہوا نا جی دینے والا مالدار لیکن جب عوام ہمارے ملکوں کی جاہل ہے بیچاری نہیں سوچتی ہے کہ جب تک دیں گے نہیں جب تک نہیں دیتا وہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو دینے والا ہے لیکن یہاں دیں گے تب وہ آپ کو کیا دیتا ہے وہ کیا دے گا جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ نہیں دینے والا ہر برا امین ہے لیکن اسی پر اگر وہ غور کر لے کہ پہلے ہم دیتے ہیں چڑھاوا چڑھاتے ہیں اس کے بعد کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ تبھی ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ دینے والا ہے یہ سب کے سب بکار لوگ ہیں اور یہ تجار ہیں اور یہ سب دھوکہ دینے والے اور پورے لوگوں والے تو آسانی قریب رہتی ہے لیکن انسان جلد بازی کرتا ہے اور اس طریقے سے کہتا ہے کہ بھئی دیکھو ہم کو یہ چیز مل گئی دنیا میں جو بھی غیر مسلم ہیں ان کو بھی صحت ملتی کہ نہیں ملتی ہے ان کے پاس اولاد ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے اولاد کون دیتا ہوں اللہ دینے والا نا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے وہ ان کا اپنا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے مطابق کہتے ہیں حالانکہ دنیا کا رب ایک ہی ہے نا اللہ رب العمین. دنیا میں سب ہیں مسلمان غیر مسلمان اللہ رب العالمین ہے اللہ صرف رب المسلمین تھوڑی ہے اللہ نے کہیں کہا رب المسلمین یا رب المومنین نہیں اللہ نے کہا الحمد رب العالمین پہلی آئے سر فاتحہ کی سمجھ لیجئے الحمد رب العالمین تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اللہ پوری دنیا کا رب ہے دنیا میں ہندو مسلمان کافر سکھ عیسائی ملحد اللہ کو نام ماننے والے ہر طرح کے جتنے بھی ہیں انسانی نہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا رب اللہ رب العالمین. اللہ دینے والا لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم کو فلاں نے دیا اللہ کو نہیں مانتا نا غیر مسلم وہی جو بت مسلمان ہے قبر پرست وہی وہ کہتا ہے کہ ہم کو مزار والے نے دیا فلاں نے ہم کو دیا یہ جیسے غیر مسلم کہتا ہے کہ ہم کو فلاں جگہ سے اولاد ملی ہے فلاں نے ہم کو دیا ہے اور اپنے جس جس پر اس کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں بات اس کی طرف اس بات کو منسوخ کرتا ہے وہی ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہی بات کہتا ہے اللہ کے دینے والا کون ہے اللہ رب العالمی. تو انسان کے لیے آسانی قریب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہوتی ہے لیکن انسان بےصبراہ جلدباز خل قل انسانوں میں انسان, انسان جلد باز نتفے سے پیدا کیا گیا ہے اس انسان کے اندر جلدی رہتی ہے فٹافٹ اسی وقت کام ہونا چاہیے اسی وقت یہ کام ہونا چاہیے بھئی آپ اللہ پر توقع رکھیے یقین رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا کام ضرور کرے گا اسباب اختیار کیجئے لیکن آپ ارادے کے مطابق تو نہیں ہوگا نا کہ ہو جائیں فوراً بھی ہو سکتا ہے فوراََ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ ربامن ضرور مدد کرنے والا ہے اور اللہ کی طرف سے آسانی آنے والی اس لیے انسان کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو میرے مایوسی کیا ہے اسلام کے اندر کفر ہے اور اس طریقے سے بڑا گناہ ہی ہے مایوسی اگر کوئی انسان اللہ ربامن کے تعلق سے برا گمان رکھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ اللہ میں دعا قبول نہیں کرتا یا اس طریقے سے اور اس طریقے کا عقیدہ اللہ کے تعلق رکھتا ہے تو انسان کو ان تمام چیزوں سے جو ہے توبہ کرنا چاہیے اللہ کی ذات پہ انسان کو خوش رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اور وہ ضرور ہماری پریشانی کو دور کرے گا ان نا محال اسے اسرا ان نا محال اسے اسرا یہاں پر دیکھیے اسرا اللہ رحمٰ دو بار بیان کیا اور اس تنگی ایک بار بیان کیا ان ایک تنگی ایک تنگی سے انسان کو دو آسانیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایک تنگی اور ایک پریشانی سے دو آسانیاں ملتی ہیں اتنے زیادہ اللہ تعالی مہربان اور رحمد بندے کے ساتھ تو اللہ رب علام مومن بندوں کو اور جو سراعت مستقیم پر ہیں اللہ تعالی ان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالی انہیں ضرور اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور کرتا ہے بس اس شرط انسان ہوسین ذر رکھے اور اللہ کی ذات پر مکمل ایمان اور اعتقاد اور بھروسہ رکھے تو اللہ رب عامین اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کرنے والے تو دو صفت ہم نے پڑھی آج کے اس درس میں اللہ کے لیے ہنسنا اور اللہ رب العانین کے لیے تعجب کرنا اور یہ دونوں صفت کیسی ہیں اللہ کے شاہ نشان اب تعجب کرنے کا معنی ہنسنے کا معنیٰ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ معاف کر دیتا اللہ خوش ہوتا ہے یہ کہنا صحیح ہے غلط ہے یہ غلط تعویل ہے اس کا غلط معنی بیان کیا گیا ہے تعجب کا معنی کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے ناراض بھی اللہ ہوتا ہے حدیث آئے گی آگے اللہ کے ناراض ہونے کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ہے اور تعجب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ہے لیکن کیفیت کیسی ہے اس کا علم اللہ رب الامن کے علاوہ کسی کے پاس جو ہے نہیں ہے کسی چیز پر حیرت کا اظہار کرنا اس کا اس کو تعجب کہا جاتا ہے یہ حیرت کی بات ہے نا کہ قاطر اور مختور دونوں جنت کے اندر جبکہ ایک کو جاننا میں ہونا چاہیے تو اس پر تعجب کا اظہار کرنا ہے کسی حیرت پر اے, اس کو تعجب کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ہے لیکن کیسی یہ صفت اللہ بہتر جانتا ہے کیفیت انسان کے پاس اس کا علم نہیں ہے اللہ نے کیفیت کسی کو نہیں بتائی ہے اس کے تعلق اگر بتائی ہوتی تو ہمارے نبی ضرور بیان کرتے صحابہ بھی نہیں پوچھا کیفیت کے بارے میں اس لیے کیفیت کے بارے میں سوال کرنا نو نے بیان کیا ہے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے تعجب کرتا اللہ کیسے خوش ہوتا اللہ کیسے راستہ ہے اس کا مطلب کہ انسان کو اللہ کی قدرت اور اللہ کی ذات میں کچھ شک ہے اس انسان پوچھتا ہے جب آپ کا ایمان ہمارا ہے کہ اللہ اللہن کے لیے تمام طرح کی قدرتیں ہیں اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کا سوال کرنا کیا معنی رکھتا ہے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے سوال ان کے لیے کیا جاتا ہے جو عازیز ہوتا ہے جو عازیز ہوتا ہے ہم کو جانا دمام ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے آپ کیسے جاؤ گے بھائی دمام پوچھیں گے نا کیسے آپ جائیں گے آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے ہم آجز ہیں مجبور ہیں لاچار ہیں آپ سے پوچھئے آپ کیسے جائیں گے بھائی فلاں صاحب کے ساتھ جائیں گے یا ہم ٹیکسی سے جائیں گے فلاں سے جائیں گے بس سے جائیں گے ہے نا تو انسان مجبور لاچار ہے اس کے پاس قدرت نہیں کہ اڑ کر کے وہاں چلا جائے طاقت نہیں اس کے پاس وہاں جانے کی کسی کے ذریعے جائے گا وہ تو جب مجبور انسان ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا کیسے ہوگا یہ کیسے آپ کریں گے لیکن جو اللہ تعالیٰ جو جس کے سب لئے جس کے لیے سب مجبور ہوں اور جس کے لیے سب محتاج ہوں اور اللہ سب سے بے نیاز اور چیز پر قادر ہو اللہ کے بارے میں اس طرح کے سوال کرنا اللہ کیسے کرے گا یہ سب سوال کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں شک کرنا ہے اللہ پر امام میں کمی کی دلیل ہے اس لیے اس لے کے سوال کرنے کو علماء نے صلیم صاحب کو وداع قرار دیا ہے امام مالک نے فرمایا وہ ان ہو بدا اور یہی بات ان سے بھی ثابت کن سے ام سلم رضی اللہ تعالی تعالیٰ ہمارے نبی کی زعود متحرہ اور امام مالک کے استاد ربیع رضی اللہ رحمۃ اللہ انہوں نے یہ بات بتائی یہ تین لوگوں سے یہ مربی ہے کون سی بات کہ اجتوا معلوم ہے اللہ کا رشور مستوی ہونا اور مان اور کیا نام ہے کیفیت مجہور ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اس کے بارے میں سوال کرنا بدات ہے یہ جو جملہ ہے اس طرح کی جو بات ہے امام مالک سے امام ربیہ سے اور ان سے پہلے ام سلما رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کی فضا متحرہ ہیں ان سے اس چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان سے جو ہے علماء نے بیان کیا تو سوال کرنا بھی کیوں بھی ہے یہ اس لیے کہ صحابہ نہیں کیا نمبر ایک نمبر دو یہ ایمان میں خل و کمی کی بات ہے نمبر تین اللہ تعالی کی قدرت کے بارے میں شک ہی ہے کہ کیا اللہ تعالی جب ہر چیز پر قادری میں ایمان رکھتے ہو تو کیوں سوال کرتے ہو اللہ کیسے کرے گا یہ نہیں سوال کر سکتے آج کے بارے میں سوال کیجیے جو آج ہے مجبور لاچار ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے بارے میں ایسے سوال مت کیجیے تو ایسا سوال انسان کو نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اللہ البن ہمیں صلی سالن کے عقید المنج پرکیامین پر و صاحب محمد والا علیہ و صاحب وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو سیرت سیرت صاحبہ کا در سے کب ہوتا ہے آصم بھائی نہیں منگل کو ہوتا ہے اس لیے آپ نظر نہیں آتے ہیں اس لیے میں نے بطور خاص آج بیان کیا بدھ سے منگل کر دیا گیا دو تین ہفتے سے آج اتوار ہے نا کل پیر پرسوں منگل منگل کو رہے گا تو وہ منگل کو ہو گیا سیرت صاحبہ کا جزاکم اللہ خیر وارک اللہ فیکم